بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع سے بہت مہربان اور ولا کو مل طعام المسکین بھلا دیکھو تو جو دین کو چھٹلاتا ہے پھر وہ ہے جو تین کو جھک کے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کی دینے کی رغبت نہیں دیتا, دیتا, دیتا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز, نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے دیتے